ہمارے پاس کرتے ہیں کیا ان کو جواب دینا سلام کا شکریہ اگر کوئی کرسچین السلام علیکم کہے تو اس کو اگر جواب دینا ہو تو صرف عالیہ کم کہہ دیا جائے یا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی غیر مسلم جس کے بارے میں پتہ ہو کہ غیر مسلم ہے تو وہ اگر آتا ہے السلام علیکم کہتا ہے تم کہہ رہا ہو جی کیا حال ہے جناب والی کدھر رہے اتنے دنوں تک یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے نہیں تو وہ علیہ صرف کہہ دیا جائے تو یہ درست ہے جی سیمی انڈر اسکور علیکم